یا نور پیارے اور مٹھی اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ایک مرتبہ پھر سلسلہ خوابوں کی تعبیریں میں ہم حاضر ہیں یہ سلسلہ بالخصوص پاکستان کے علاوہ جو دیگر ممالک کے اسلامی بھائی ہمیں کالز کرتے ہیں ان کے لیے نشر کیا جاتا ہے اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سلسلے میں زیادہ سے زیادہ بیرون ملک کے اسلامی بھائیوں کی کالز کو ہم شامل کریں آج کے سلسلے میں بھی کچھ کالز ہم شامل کریں گے اوزل تاخیر اب ہمارے ساتھ رہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو آپ کو خوابوں کی تعبیر کے ذمن میں جو مدن پھول بیان کیے جاتے ہیں وہ بھی حاصل کرنے کا موقع ملے گا اور جن اسلامی بھائیوں نے اپنے کالز ریکارڈ کروائی تھی انشاءاللہ اللہ ان کے خواب کی تعبیر بھی بیان کی جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امت محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایک بڑا کرم یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا اور اس کا حکم قرآن مجید فرقان حمید میں بھی موجود ہے مشہور آیت درود ہے اور پھر اس کے مختلف روایتوں کے اندر فضائل و برکات بھی بیان کیے گئے جنہیں سن کر جنہیں پڑھ کر دھود پاک کی کثرت کرنے دھود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی ترغیب ملتی ہے اور ذہن بنتا ہے کہ اس قدر بابرکت اور ایک دنیا اور آخرت کے فوائد اور ثمرات کا موجود یہ وظیفہ ہے ہمیں بھی کرنا چاہیے ایک بہت ہی پیاری روایت شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ اپنے مدنی پنچ پنسورے جو آپ کی تصنیف ہے اس کے صفحہ نمبر ایک پر تحریر فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے محبوب دانا غیوب منزہ عیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مشک بار ہے جس نے مجھ پر سو مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے اور اسے بروز قیامت شہدا کے ساتھ رکھے گا سبحان اللہ پیار حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے جو اس روایت کے اندر فضیلت بیان فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اس میں سے حصہ عطا فرمائے درود پاک کی کثرت دینی اور دنیاوی مسائل کے حل کے لیے مجرب ہے سنو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتے ہیں ان شاء ایک کر کے کال کو شامل کریں گے اور اس کے زند میں کچھ مدر پھول بھی پیش کیے جائیں گے پہلی کال کی طرح بڑھتے ہیں سلو علیہ حبیب نام سید سمی اللہ ہے ریاض سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں میرا خواب ہے میں سامنے تھوڑے بٹھا کے میں توبہ پڑھ اس کا ترجمہ میں سمجھا پلیز آپ نے جو خواب بیان کیا کہ آپ سورہ توبہ کی تلاوت کر رہے ہیں تو سورت توبہ کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھنا یہ بہت ہی اچھا خواب ہے اور اس کی برکات متعدد بیان کی گئی ہیں ایک تعبیر تو یہ ہے کہ جو سورت توبہ کی تلاوت خواب میں دیکھے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا اور وہ مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اسی طرح امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی سورت توبہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سورت توبہ کی تلاوت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت بڑھے گی تو بہت ہی پیارا خواب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی برکات نصیب فرمائے اور آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ جس طرح آپ نے خواب میں اپنے آپ کو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا ترجمے کا بھی آپ نے ذکر کیا تو حقیقت میں بھی آپ کرتے ہوں گے حسن زن ہے مزید کوشش کریں اور بالخصوص حمید کی جب تلاوت کریں تو ہمیں امیر اہل سنت دامد برکات نے یہ ذہن عطا فرمایا ہے کہ ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھ لیا کریں اردو تراجم میں بہترین ترجمہ جسے علماء کرام نے درست ترین ترجمہ قرار دیا ہے میرے آقا امام اہل سنت اعلی حضرت رحمتہ اللہ تعالی کا ترجمہ بنام کنز ایمان ہے اور اس پر پھر مختصر تفسیر نور العرفان اور خزان العرفان شریف دونوں بہت ہی پیاری تفاصیر ہیں مختصر ہیں اور سمجھنے میں بھی آسان ہیں انشاءاللہ عزوجل اللہ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ مختصر تفسیر کا بھی التزام کریں گے تو ترجمے کو سمجھنے میں اور اس کے ذم میں جو احکامات ہیں وہ سیکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی ویسے ہی مدنی ماحول میں تلاوت قرآن کی بہت زیادہ ترغیب موجود ہے ہمارے امیر علیہس دامود برخاتم العالیہ نے جو مدنی انعامات عطا فرمائے ان میں ایک مدن انعام اسپیشلی تلاوت کرنے ترجمہ پڑھنے اور تفسیر پڑھنے سے متعلق بھی ہے اور امیر علیہ سنہ دامت برکاتم العالیہ ہمیں ترجمہ کمز ایمان پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں تو آپ کو بھی میں مشورہ پیش کرتا ہوں سمیع اللہ بھائی کنز ایمان شریف حاصل کریں تو کنز ایمان کے ساتھ ہی حاشیے پر آپ کو یہ دونوں تفاصر بھی مل جائیں گی جو آپ حاصل کرنا چاہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کو مزید قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلی کول کی طرف بڑھتے ہیں صلو محمد بشیر یو کے سے بات کر رہا ہوں میری خواب یہ ہے کہ میں نے میں اپنے آپ کو دیکھا اور میں نے اپنی عمر کو حصے کو دیکھا اس کی خواب کی تعبیر بتا دیجئے جی جی. مہربانی ہوگی آپ کو <وضح> بشیر بھائی یو کے سے آپ نے کال کی یہ خواب مسلمان کے لیے ایک بطور تنبیہ کے ہوا کرتا ہے تاکہ وہ اپنی آخرت کی تیاری کے لیے مزید کوشش کرے اور اگر کہیں پر گناہوں کا سلسلہ تھا تو اس سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے نیکیوں میں کمی تھی تو مزید نیکیوں میں اپنے آپ کو مشغول کرے اپنے آپ کو مصروف کرے تو اس طرح کے خواب مسلمان کے لیے بطور ترغیب اور بطور تنبیہ ہوتے ہیں تو آپ سے بھی میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بھی اپنے دن رات کے جدول کا اعمال کا جائزہ لیجئے اگر نمازوں میں سستی پاتے ہیں یا کوئی اور برائی آ پاتے ہیں تو اس سے فوراً کنارہ کشی اختیار کریں آخرت کی تیاری کریں کس وقت دنیا سے ہمارا کوچ ہو جائے اس کی کسی کو بھی خبر نہیں موت آنی ہے برحق ہے ہر مسلمان کا ایمان ہے لیکن کب آنی ہے اس کی خبر نہیں ہر وقت ہمیں آخرت کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے الحمد للہ آپ جُکے سے آپ نے کال کی دنیا بھر میں دعوت اسلامی کا مدنی کام ہے یو کے میں بھی الحمدللہ دعوت اسلامی کے سنتوں بر اجتماعات مدنی قافلوں کا سلسلہ ہوتا ہے درس فضان سنت کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو آپ کو میں عرض کروں گا کہ آپ وہاں پر اسلامی بھائیوں سے رابطہ کریں مدنی مرکز جہاں پر آپ رہتے ہیں وہاں پہ قریب ترین جو مدنی مرکز ہے اس کی معلومات کریں ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد اجتماع شرکت کریں اور دعوت اسلامی کے مدن ماہور سے اپنے آپ کو وابستہ کر لیں ان شاء اللہ لیکیا کرنا آخرت کی تیاری کرنا آپ کے لیے آسان تر ہو جائے گا میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کے لیے ضرور کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فکر آخرت کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں تعالی اللہ اللہ محمد میں بول رہا ہوں میں نیپال کے رہنے والا ہوں مدینہ ہمارا خوابیہ میں نے پاک خواب میں گیا تو میں اپنے گاؤں میں کیا دیکھتا ہوں جتنے ریڈیو ہیں سبھی پہ مدنی چینل آیا ہے اس کے متعلق سرائے آ رہے ہیں اور جب میں نے سیٹی کے اندر گیا تو ایک بہت ہی مشہور مندر ہے اس مندر کے صحن میں الحمد للہ جو اسلامی کا مدنی چینل چل رہا ہے براہ مہربانی اس کی تعبیر آپ بتائیں ظلم پر نین بھائی آپ نے کال کی اور خواب میں آپ نے مختلف مقامات پر مدنی چینل کو چلتے ہوئے دیکھا تو لگتا ہے کہ مدنی چینل بکثرت دیکھتے ہیں تو بندہ جو دیکھتا ہے اس کے بارے میں غور و فکر کرتا ہے سوچتا ہے تو اس کو خواب میں بھی وہی نظر آتا ہے تو مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے ایک اچھی چیز کو آپ نے خواب میں دیکھا تو اچھا ہے آپ کے لیے مزید کوشش کیجئے اور مدنی چینل خود بھی دیکھیے دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دلائیے الحمد رب العالمین مدنی چینل کی برکتیں نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی دیکھی جا رہی ہیں متعدد کفار ابھی آخری ہی سال کا واقعہ گزشتہ رمضان المبارک میں چھبیسویں شب کو جو کہ شیخ تریقت امیر علیہسنت دامت برکاتہم العالیہ کی جو ہے وہ یوم ضلع بھی چھبیس رمضان المبارک جشن منایا جاتا ہے تو اسی سلسلے میں فیضان مدینہ میں اجتماع ذکر و ناد کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو امیر علیہسنت دامت برکاتہم العالیہ اس راج کو مدر مذاکرہ فرما رہے تھے اور وہی مدنی مذاکرہ پاکستان کے ایک مشہور شہر قصور وہاں کی جیل میں بھی مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا تھا ان دیکھنے والوں میں کچھ غیر مسلم بھی تھے غیر مسلم بھی دیکھ رہے تھے دیکھتے دیکھتے دیکھتے دیکھتے, دیکھتے امیر اہل سنت دامد برکات ملا عالیہ کی سادگی آپ کے جو الفاظ کی تاثیر ہے اس سے متاثر ہو کر انہوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے مدنی چینل کی برکت الحمد نہ صرف یہاں بلکہ اور بھی واقعات سننے کو آتے رہتے ہیں کہ کفار جو ہے وہ اسلام کی طرف مائل پائے جاتے ہیں اور مسلمان عمل کی طرف نیک امال کی طرف اب وقتاً فوقتاً مدری چینل پر تأثرات بھی دیکھتے رہتے ہوں گے تو الحمدللہ مدنی چینل کے بہار عام ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں خود دیکھنے اور دوسروں کو ترغیب دلانے کی توفیق آفر میں اپنے نیپال کا تذکرہ کیا تو وہاں پر بھی جب آپ کا جانا ہو وہاں پر بھی آپ امیدیں دیکھتے ہوں گے اگر نہیں تو اس کا سلسلہ بنائیں خود بھی دیکھیں دوسروں کو بھی اس کے بارے میں آپ معلومات فراہم کریں فریکوینسی وغیرہ حاصل کریں جو بھی ذریعہ وہاں پر نئی چینل دیکھنے کا ممکن ہے اس کو آپ حاصل کریں اور اس کو مزید سے مزید عام کریں اگر ہماری ترغیب دینے پر کسی نے مدری چینل دیکھنا شروع کر دیا گناہوں سے توبہ کر لی نیکیوں کی طرف مائل ہو گیا تو انشاءاللہ عزوجل اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے وہ جو بھی نیک عمل کرے گا ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملے گا اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلو الحبیب اللہ میں محمد شاہد مشقت سے بات کر رہا ہوں اور میں خوابوں میں اکثر دیکھتا ہوں کہ میں پرندوں کی طرح اڑ رہا ہوں اور جب بھی کوئی خطرہ محسوس کرتا ہوں کبھی گھروں کی چھتوں کے اوپر اڑ رہا ہوں دیکھا میں نے کبھی پانی کے اوپر اڑ رہا ہوں کبھی روڈ کے اوپر اڑ رہا ہوں برائے مہربانی مجھے تعبیر بتا رہا. اسی طرح کا خواب کسی نے ابن سیرین رحمت اللہ تعالی علیہ کو بیان کیا جو کہ تعبیر کے علم کے امام مانے جاتے ہیں تو آپ نے شاید فرمایا کہ شاید تمہارے دل میں دنیاوی خواہشات کی کسرت ہے آپ بھی غور کیجیے کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ بھی اس مرض میں میں مبتلا ہوں دنیا کی بے جا محبت یقیناً مرض ہے اور چھوٹا نہیں بہت بڑا مرض ہے اللہ تبارک وطالعہ ہمیں دنیا کی بے جا طلبی بے جا محبت سے محفوظ رکھے تو آپ غور کر لیں کہ آپ کا جو رجحان ہے جو آپ کی کیفیت ہے وہ کیسی ہے اگر واقعی ایسا ہے کہ دنیا طلبی اور بیجا دنیا کے حصول جمع مال میں آپ کا ذہن لگا رہتا ہے تو یاد رکھیے کہ اچھا نہیں بزرگان دین نے جب ہم ان کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں یہ ایک تو خود دنیا سے بے رغبت ہوا کرتے تھے اگر کسی کے پاس مال ہوتا بھی تھا تو ایسا نہیں تھا کہ اس کی طرف بہت زیادہ رغبت ہوا کرتی تھی بلکہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اور اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو استعمال فرمایا کرتے تھے بہرحال کتابوں میں تصوف کی کتابوں میں دنیا کی مذمت کے موضوع پر بزرگوں نے بہت لکھا ہے بہت لکھا ہے اور ہمیں پڑھنا بھی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے انشاءاللہ جب ان ابواب کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ دنیا کی بے جا طلبی اور بے جا محبت یہ انسان کے لیے کس قدر نقصان دہ ہے کیم سعادت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی کتاب اس میں آپ کو پورا باب ملے گا احلوم الدین یہ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اس کے آپ کو انشاءاللہ ملے گا اسی طرح اور بھی امام غزالی کی کتب ہیں دیگر ہمارے بزرگان دین کی کتب ہیں ان کا مطالعہ کریں ایک تو فرق سمجھنا چاہیے ہر دنیا بری ہے ایسا نہیں دنیا اچھی بھی ہے کس طرح سے اچھی ہے کہ نیتوں کے ساتھ اچھی ہے اس دنیا کے مال کو ہم کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس کی بھی صورتیں ہیں لیکن کہاں اچھی ہے کہاں بری ہے یہ ایک علم ہے جو کہ پڑھنے سے سیکھنے سے سمجھنے سے آئے گا تو جب ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں معلومات ہوں گی نہ صرف ہمارے یہ اسلامی جنہوں نے ہمیں کال کی بلکہ مدری چینل کے تمام ہی ناظرین کو میں مشورہ پیش کروں گا کہ دنیا کی مذمت کا جو بیان ہے اس کو کم از کم ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے اسی طرح میرے شیخ طریقت امیر سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس موضوع پر سنتوں برے بیانات بھی موجود ہیں الحمدللہ ان بیانات کو سن کر یہ ذہن بنتا ہے دنیا سے بے رغبتی کا ذہن بنتا ہے دنیا سے بے رغبتی دل میں پیدا ہوتی ہے اور اگر دنیا ہے مال ہے تو اس کو کس طرح سے خرچ کرنا چاہیے کس طرح سے ہم اس کو اپنے لیے اچھا اور آخرت کے لیے مفید بنا سکتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بیانات سنیں گے ان کتب کا مطالعہ کریں گے تو ہمارے لیے دین و دنیا دونوں کے لیے انشاءاللہ ضرور بہتری کا سامان ہوگا تو اللہ قبارک وطالعہ ہم سب کو دنیا کی بے جا محبت بے جا خواہشات سے طلب عمل سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور فکر آخرت کرنے آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم سر سعودی عرب سے بول رہا ہوں انڈیا کے رہنے والے ہیں ہم اور خواب ہمارا یہ ہے تقریباً چار سال سے ہم خواب میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو ننگا دیکھتے ہیں ہمارے جسم پر کوئی بھی کپڑا نہیں ہے تو براہ کرم بتائیے اس کی کیا مسئلہ ہے یہ اگر آپ کسی مشکل میں ہوں گے تو ان شاء اللہ زبر نہ جات پائیں گے اگر آپ قرض دار ہیں تو اللہ تبارک وطالعہ آپ کو قرض سے خلاصہ عطا فرمائے گا اور اگر بیماری میں مبتلا تو انشاءاللہ شاء جلد شفا یابی نصیب ہوگی تو اچھا خواب ہے آپ کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے تو دو تین تعبیریں تھیں میں نے آپ کو عرض کی اگر کچھ ایسا معاملہ ہے کہ آپ مقروض ہیں یا بیمار ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راہ میں کچھ نہ کچھ صدقہ اور خیرات بھی کریں کہ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے اور صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو آزمائشوں سے محفوظ رکھتا ہے زکوٰۃ آپ پر واجب ہو تو زکوۃ کی فوری ادائیگی کیجئے یہ بھی صدقہ ہے اسی طرح نفلی صدقات بھی ہیں کسی بھی غریب کی مدد کر سکتے ہیں آپ اللہ تبارک تعالیٰ راہ میں خرچ کریں تو انشاءاللہ اللہ اس کی بھی برکتیں ملیں گی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو میں ترغیب پیش کرتا چلوں کہ مدر چینل جس کے ذریعے آپ اپنے خوابوں کی تعبیریں بھی معلوم کرتے ہیں دیگر سلسلے دیکھتے ہیں علم دین کا ایک عظیم خزانہ حاصل کرنے کا آپ کے ہاتھ میں ایک موقع ہے تو دعوت اسلامی کے دیگر شعبہ جات مدنی چینل جامعۃ المدینہ دارالاستل سنت مدنی منع جو کہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرتے ہیں قرآن مجید سیکھتے ہیں درست عجیب کے مطابق قرآن پڑھنا سیکھتے ہیں اسی طرح جیل خانہ جات کے اندر مدنی کام مدنی قافلے مدنی انعامات کا سلسلہ ہفتہ وار سنتوں بھرے استعمال سالانہ استعمال تو اکتالیس سے زائد دعوت اسلامی کے شعبہ جات ہیں جن کے ذریعے دنیا کے بشتر ممالک میں الحمدللہ سنتیں عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے علم دین کو عام کرنے کا سلسلہ جاری ہے اتنی بڑی تحریک کو کتنے مال کی ضرورت ہوتی ہوگی کتنے اخراجات کی ضرورت ہوتی ہوگی ہر بھی شعور سمجھ سکتا ہے تو میں آپ کو بھی ترغیب پیش کرتا ہوں کہ آپ اپنے نفلی صدقات صدقات واجبہ بھی پیش کر سکتے ہیں اس کو شرعی رہنمائی کے مطابق دعوت اسلامی الحمدللہ للہ خرچ کرتی ہے تو کچھ نہ کچھ دعوت اسلامی کی خدمت ضرور کیجیے ان شاء اللہ آپ کے لیے دین و دنیا دونوں کے لیے بہت ہی نفع بخش ہوگا نہ صرف ہمارے یہ اسلامی بلکہ جو بھی مدنی چینل کے ناظرین ہیں آپ ان مہینوں میں آپ زکام نکالتے ہیں خیرات کرتے ہیں صدقہ کرتے ہیں کچھ بھی رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں تو جہاں آپ دیگر مصارف میں خرچ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنی پیاری تحریک اپنی دعوت اسلامی اور اپنے مدنی چینل کو بھی یاد رکھیے اور اپنی صدقات کے ذریعے اپنی رقم کے ذریعے دعود اسلامی کی مدد کیجیے ان شاء اللہ آپ کے لیے دین و دنیا کے حوالے سے بہت ہی بہترین ثابت ہوگا اگلے کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو صلو صلو جو محمد رضا جی میرے بھائی کو خواب یہ آئی ہے کہ بیوی کو جو ہے نا سانپ کاٹتا ہے تو انسانے جاتا ہے یہ خواب بتا دوں برمنگھم یو से سے رضا بھائی نے کال کی اور के کے का کا بیان کیا ہے تو دشمن سے نقصان پہنچنے کی علامت ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کیجیے اور آپ کو ایک اور مشورہ پیش کروں گا کہ دشمن سے حفاظت کے कर تاویز بھی حاصل کر لیجیے برمنگھم میں بھی تاویزات اطارے کا سلسلہ یقیناً ہوگا آپ کسی بھی دعوت اسلامی کے جو ماحول سے وابستہ اسلام بھائی ان سے تو آپ ان سے معلومات کریں اور اگر آپ کا کسی سے رابطہ نہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈبلو اس کے ذریعے بھی آپ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں تو دشمن سے حفاظت کا تعویذ حاصل کر لیجئے آپ کو بھی راہ خدا عز و جل میں صدقہ کرنے کچھ خرچ کرنے کا میں عرض کروں گا سبقہ جو ہے وہ بلا کو ٹالتا ہے اللہ کا و تعالی آپ کو تمام مسلمانوں کو ظاہری باطنی دشمنوں سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے اگلی قول کی طرف بڑھتے سلو حدیب جی میں محمد اظہر حسین بول ہوں جدہ سے جی میرا خواب یہ کہ میں کچھ دنوں پہلے خواب دیکھا کہ میرے والد صاحب حضر کے لیے آ رہے ہیں میں بھی اس قافل میں شامل ہوں خواب کے دوران پھر والد صاحب سبھی لوگ اکٹھے ہو گئے جو جتنے بھی حاضر ہیں وہاں بکرے کی قربانی کر رہے ہیں اور اس کے بعد میں اس خواب سے فارغ ہو جاتا ہوں اور دوسرا خواب دیکھتا ہوں کہ میں حرم شریف میں ہوں اور حرم شریف کی میں تعمیر دے رہ رہا ہوں اس خواب کا مطلب مجھے بتائیں گے کیا ماشاء اللہ اظہر حسین بھائی رہتے ہی جدہ میں ہیں عرب میں ہی رہتے ہیں رمین شریف کی زیارت کی اپنے حج کرتے ہوئے عمرہ کرتے ہوئے دیکھا تو اس کی تعبیر یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے گا اپنے والد صاحب کو بھی دیکھا ان کے لیے بھی خوشخبری ہے تو دل میں تمنا بھی ہونی چاہیے اور کوشش بھی ہونی چاہیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں کہ آپ کو حج اور زیارت مدینہ کی سعادت نصیب ہو اس کے لیے آپ عملی طور پر کوشش بھی کیجیے اور اگر اس سال ہی آپ کو حج کرنے کی سعادت ملتی ہے یا جب بھی کریں تو امیر رسول دامت برکات ہوں عالیہ کی کتاب رفیق الحرمین بہت ہی پیاری کتاب ہے حج کے موضوع پر ایک بہترین تعلیف ہے جس میں بہت ہی آسان انداز میں مناسی کے حج دیگر مسائل جو بیان کیے گئے ہیں یہ کتاب حاصل کیجیے اس کا مطالعہ کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا بھی کیجیے کہ آپ کو حج اور زیادت مدینہ کی سادت نصیب ہو اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ ہوں میری بچے کی ماما کو خواب آیا کہ ہم جہاز میں سفر کر رہے ہیں وہ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ مکہ شرف نظر آتا ہے کہ جیسے کہ میں ان کو بتا رہا ہوں تو یہ ہو سامنے دیکھو مکہ وہ واقعی دیکھتے ہیں کہ مکہ ہے پھر بعد میں بتا رہا ہوں تو یہ دیکھو سامنے نتیینہ ہے بہت دیکھنے سامنے گئے حضرات ماشاء اللہ آپ کا خواب بھی مبارک ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عزت اور مرتبہ عطا فرمائے گا اور اس کے ایک تعبیر حج و عمرہ سے بھی ہے کہ آپ کو بھی ان شاء زندگی میں اللہ تبارک و تعالی حج اور زیارت مدینہ کی سابق نصیب فرمائے گا اچھا خواب ہے اللہ تبارک و تعالی کا شکر بجا لائیے اور اس کے لیے کوشش بھی کیجیے اور اگر عزت اور مرتبہ ملے کوئی منصب ملے تو اس کے تقاضے پورے کرنے چاہیے اس کی بھی نیت کر لیجیے اللہ تبارک و تعالی آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں نصیب فرمائے اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں سلی حدیب میرا نام زاہد ہے اور الریاض سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں تقریباً حقیقت میں دو تین سال پہلے میرے تایا جان کا انتقال ہو چکا ہے کچھ دن پہلے میں نے خواب دیکھا اور لیکن خواب میں میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں جا رہا ہوں گھر اور دروازہ کھو رہا ہوں تو وہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور ساتھ میں ان کا بڑا بیٹا بیٹھا ہوا ہے جو ابھی حیات ہے تو ان کو دیکھتا ہوں کہ بہت ظہیف ہے اور بالکل آہستہ آہستہ اور میرا تایا جان ہاتھ میں پلیٹ ہے پلیٹ کے اندر بغیر چھلکا اتارے ہوئے آلو ہے اور ان کے اوپر میٹھا لگا ہوا ہے اور ساتھ میں حلوہ ہے وہ کھا رہے ہیں صرف یہ پتہ کرنا تھا کہ آیا کوئی کسی طرح اشارہ ہے آپ کی تبیر کیا ہے یہ یہی پتہ کرنا تھا میں آپ اشارے ثواب کی ترکیب بنائیے اپنے تایا جان کے لیے زیادہ سے زیادہ اشارے ثواب کیجیے آپ نے ان کو نخیف اور کمزور پایا تو یہ اچھی کیفیت نہیں ہوتی لیکن خواب کے ذریعے بندے کو انڈیکیٹ کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ نے دیکھا اس کے لیے آپ اس سال ثواب کی کثرت کریں کہ مسلمان کا جو ثواب ایسال کرنا ہے یہ مردے کے لیے بہت ہی زیادہ نفع بخش ہوتا ہے اور مردے کو ایسال ثواب ہی کا انتظار ہوتا ہے کہ کوئی اس کا مسلمان بھائی اس کے لیے دعا کرے کوئی نیک عمل کر کے اس کا ثواب ایسال کرے تو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مردے کے لیے آسانی ہوتی ہے عظام گرفتار ہو تو اللہ تبارک و تعالی نے ذات عطا فرماتا ہے اس کے مراتب میں اضافہ ہوتا ہے تو جب بھی کسی اپنے رشتے دار کو یا کسی بھی مسلمان کو اچھی حالت میں نہ دیکھیں کمزور بدن دیکھیں نقید دیکھیں بیمار دیکھیں کسی مشکل میں پھنساوا دیکھیں تو اس کے لیے فوراً ایسال ثواب کرنا چاہیے اس ثواب کسی بھی عبادت کا کیا جا سکتا ہے فرض ہو واجب ہو نفل ہو اب نماز پڑھیں کچھ اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں صدقہ کریں خیرات کریں کوئی بھی نیک عمل کریں تو اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کر دیں کہ یا اللہ زوجل میں نے جو یہ نیک عمل کیا اس کو قبول فرما اور اس کا ثواب میں اپنے فلا مسلمان بھائی کو ایسال کرتا ہوں اس کا ثواب اس کو پہنچا تو اس ثواب ہو جائے گا بہت ہی سمپل اور آسان طریقہ ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کے تایا کی تمام مسلمانوں کی مقصد فرمائے انشاءاللہ شاء اللہ زعود ثواب کریں گے تو ان کے لیے بہت زیادہ نفع بخش ہوگا اگلی قول کی طرف بڑھتے ہیں علی الحبیب اللہ سلحیب ابو عتیق گجرا والا سے بات کر رہا ہوں پچھلے چند ماہ سے پے درپے متعدد بار یہ خواب دیکھا ہے کہ بھینس یا بھینسیں الحمد للہ ان کے حملے سے بچ جاتا ہوں کسی نہ کسی طریقے سے کسی آڑ میں آ جاتا ہوں یا کسی چیز पर چڑھ جاتا ہوں تو شاید فرمائیں گے تعبیر ہے ابو है بھائی گوجرا भाई سے آپ نے کال کی اچھا خواب ہے اللہ کا مبارک و تعالیٰ آپ کو دشمنوں کی سازش سے محفوظ فرمائے گا آپ کے حق میں بہتر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف آپ کو تمام مسلمانوں کو دشمنوں سے محفوظ فرمائے تو میٹھی اور پیارے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ للہ آپ نے آج کا سلسلہ ملاحظہ کیا انشاءاللہ شاء آئندہ نئی کالز کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں گے مدنی چینل دیکھتے رہیے علم دین کا خزانہ حاصل کرتے رہیے شرعی رہنمائی کے لیے دارالسط سنت کی طرف سے سہولت ہے کہ آپ جب چاہیں اس نمبر پر کال کر کے اپنا کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں اس کا نمبر نوٹ کر لیجیے بیرونے ملک سے کال کرنے والے ڈبل زیرو اسی طرح آپ ہمارے سلسلوں کے بارے میں فیڈ بیک دینا چاہیں مشورہ دینا چاہیں تاثرات دینا چاہیں تو میل ایڈریس ہے فیڈ بیک ایٹ دا ریٹ اس میل ایڈریس پر آپ میل کر سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہماری تمام لفزشوں کو غلطیوں کو معاف فرمائے اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو امین بجاین امین صلی اللہ تعالی وسلم